أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويمي وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن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 يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم ألا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الذلمات إلى النور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 وَلَايْكَعَذَمُ بَرَجَتًا مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير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 يولادونهم ما لكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وتربستم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله گر جائے سے نیچے ٹھیک ہے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 حضرات گرامی گزشتہ مدان میں نے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 پیش کیا جائے گا. آپ حضرات کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ساتویں پارے کی اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے وہ ادا رسولی تر تفیب در حقیقت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 کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح انسانی جسم کے لیے دنیا ضروری ہے انسان بغیر دنیا کے زندہ رہی نہیں سکتا جس طرح کشتی بغیر پانی کے چلی نہیں سکتی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 حسنا اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں متائے حسن دے گا یعنی اللہ نے یہاں دنیا کو متائے حسن کہا ہے اچھی پونجی اور ایک جگہ فرمایا فمن زخانیا الْغُرُورِ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 لدین الامتا مقضوب علیہم مستقیم جس راستے کا نام ہے وہ راستہ مغضوب علیہم اور ولبین کے راستوں کے بیچ بیچ جا رہا ہے مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں. اور اورین کون ہیں؟ نسارا تو ایک ہے مغضوب علیہم کا راستہ یہود کا جو تفریق میں مبتلا ہو گئے اور ایک راستہ والن کا ہے والین سے برا نسارا ہے جو افراد میں مبتلا ہو گئے تو افراد اور تفریق کے درمیان جو راستہ ہے وہ سراطے مستقیم ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا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 ان کی یہاں تعریف فرمائی ہے توصیف فرمائی ہے فرمایا کسی سین روحبان محم لائے اس یہ قصی یہ عالم پہلے کتاب سے اور روحبان دنیا کو چھوڑ دینے والے راہب لوگ یہ تکبر نہیں کرتے انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا انہوں نے جیسے ہی اس کتاب کی آیتیں سنی اے ہمارے رسول جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو اس کتاب کی آیتوں کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے بےتحاشا آنسو جاری ہو گئے یہ کون لوگ تھے اور روحبان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 لاکھوں کے مجمے میں کیا انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کرے گا شور نہیں یقیناً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جس طرح انسان لاکھوں کے مجمے میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا اہلی کتاب کا وہی حال ہے یہ میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. فرمایا گیا اللہ دین آتاب یا رفونا یارفون ہو کبا یاریفونا جن کو ہم نے کتاب دیا نہیں اہلی کتاب یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں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 باتوں کی وجہ سے جہل ہسد اور حب دنیا فرمایا گیا یہی تین چیزیں ان میں نہیں تھی جنہوں نے ایک تو کس یعنی یہ عالم تھے جاہل نہیں تھے دوسرے روحبان راہب راہب کون ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل گیا ہو اور جنگلوں میں کون نکلتا دنیا کو چھوڑ کر کے جس کے پاس حب دنیا نہ ہو کس چیز کے پاس علم تھا دیکھیں روحبان کے پاس توازو اور خادثاری تھی جہل کی جد علم جو کس کے پاس تھا اور حب دنیا کی جد رہت جو روحبان کے آتی اور تیسری چیز وہ تک برون ان کے اندر تکبر نہیں تھا آه.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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يزلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ظل الإمام العادل وشاب نشاب عبادة الله ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحاب في الله اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل دعته ذات امرات ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة کتاب زکات حضرت امام مسلم پاک کو کتاب و ملائیں حضرت ابو فرماتے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے اللہ کے عرش کا سایہ لیکن جب یہاں کہا گیا اللہ کا سایہ تو اللہ کا سایہ مان لیتے نا اللہ کے ہاتھ ہے ٹھیک ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کیسے معلوم ہے پیر ہیں اس کے معلوم نہیں پنڈلی ہے پتا نہیں کیسی ہے بس کان ہے پتہ نہیں کیسے ہیں آنکھیں ہیں کیسی معلوم نہیں یعنی ہم اللہ تبارک و تعالی نے جن جن سفتوں کا اس بات فرمایا ہوں. تمام صفات کا اس بات ہم کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی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 موسٹ بیوٹیفل بہت خوبصورت اور اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اللہ سے ڈرتا اور چھٹا آدمی وہ نا جلوم تشدد کا ایسا آدمی جس نے کچھ بھی صدقہ کیا تھوڑا یا زیادہ اس طرح خرچ کیا چھپا کر کے, فاق فاق چھپا کر کے کہ حتی اللہ تعالی مشیماروں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 بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سرات مستقیم مل جاتا ہے ورنہ زندگی پر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ صحیح ہے قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سور کے اندر بیان فرما دیا ہے اللہ فی الحال دنیا وہ ہم یہ سب یوں سنا یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گا چلی گئی اور وہ زندگی بھر یہی سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا انہم سنو نہ سنا بہت ساری جماعتیں دیکھیے کوئی صاحبہ کا کام کر رہی ہے کوئی نبی کا کام کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں کون سے کام کر رہی ہے سب اس میں مبتلا ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم مل جائے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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے گھوڑ پڑ لائی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن پڑ والا ایک طرف کر دیا تو صاحب خانہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے گھوڑ پڑ کھانا گوہ کھانا تو آپ نے فرمایا نہیں ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی آپ نے فرمایا ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہو تبھی تنپور کی بنا پر آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا حضرت خالد تھے کہا کہ اللہ کے رسول حرام نہیں ہے نا فرمایا نہیں حضرت خالد نے آپ کے سامنے ہی پوری گھوڑپڑ کھا لی آدمی تھے جرنل تھے فون کھا گئے وہ تو دیکھیے کسی چیز کو آپ کی تبھی تنفور کی بنا پر استعمال نہیں کرتا جائز اس کے لیے فرمایا گیا یا الذین لا تحرموا ما احل اللہ اللہ ولا اے ایمان نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے اسے حرام نہ کرو حرام نہ سمجھو اس کی تفسیر کیا تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی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 ایک قسم کے اوپر اللہ مواخذہ نہیں کرتا جیسے آدمی کی عادت ہو گئی ہو تک یہ کلام خدا کی کسم میں ایسا نہیں کرتا خدا کی قسم میں میں جاؤں گا خدا کی کسم میں نہیں جاتا اس کی عادت ہو گئی ہے ہر بات میں قسم کھانے کی تو اللہ, اللہ بلغ اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک لغو قسم کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا تک یہ کلام میں بول رہا ہے زبان سے نکل رہا ہے بلا ارادہ کے بلا قسب کے نکل جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا اچھا ایک آدمی کے خیال میں ایک بات صحیح تھی اس نے کسم کھا لیا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 بہت بڑا گناہ ہے اس کو بڑا گنا دھوکا دینے کے لیے کھائی گئی ہے تو گنا ہے, ہے. کفارا بھی نہیں اس کے اوپر سوائے تو اللہ سے روئے گڑ گڑائے بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرما اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے تو ایک ہے یمین اللہ کو اس کے اوپر اللہ معافذہ نہیں کرتا ایک ہے یمین غموز جو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے وہ اتنا بڑا گنا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں سوائے کے اور تیسری قسم یہ ہے کہ مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے جیسے کہ خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا اب پانی پی لے اور کفارہ دے کفارہ کیا دے گا بتایا گیا یا تو تین دن کے روزے رکھے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 کھیلتے کھیلتے دوسرے لڑکے سے کہتے ماں کی کسم ایسا باپ کی قسم ایسا وہ فلمیں دیکھتے دیکھتے ماں کی قسم کھانے لگے بےچارے اور گھر والے ٹوکتے بھی نہیں کہ بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے شرکیات بکرا ہے کفرییات بکرا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف اللہ فقط اشرک جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے اس نے شرکی کیا تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے یہاں تک کی نبی کی قسم نہیں کھائی جا جی صرف اللہ تبارک کی قسم کھائی جائے یہ تو تھا قسم کا بیان آگے اللہ تبارک نے انداز بولنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے شراب جوا اور یا انصاب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے لکڑی ہو کہیں رکھی ہوئی ہو لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو وہ نصب ہے وہ جس کی جمع صاحبہ کی نصوبہ تھی پتے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 اس کی تعظیم کرنا جسے تازیہ کہتے در حقیقت وہ بھی انصاب میں آ گیا اس لیے کہ اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے اس کی بھی تعظیم ہو رہی تو یہ ساری کی ساری چیزیں انصاب کے دائرے میں آ گئی انصاف کسے کہتے ہیں کلو اللہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ انصاب انصاب کے دائرے میں آ جائے تو شراب جوا خمر میسر انصاپ کے بارے میں معلوم ہے اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی بات کی جی لکڑی ہو اب لاؤڈ اسپیکر کی پوجا کرنے لگو یہ بھی انصاف ہو جائے گا گلاس کی پوجا کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا کلو اللہ اور اس کے بعد ازلام ازلام معنی پانسے پانسے سمجھو کسے بولتے حقیقت آج جو جوتش ہے نا اس کی ترقی آپ کا شکل ہے میں بتاؤں گا कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करना है मैं बताऊंगा तुम्हारे घर पर कौआ बोलने लगा तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा कि आपका कपड़ा किस दिन किस रंग का होना चाहिए ये क्या है दर हकीकत ज्योतिष है ज्योतिष यह अजलाम की तरक्याफ्ता शक्ल है यह क्या होता था یہ ظلم کی جمع زیلامیم اس کی جمع ہے ازلم یہ جو سب سے بڑا کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا جس کا نام ہوبل تھا اس کے سامنے ایک دبے میں تین قسم کے تیر رہتے تھے ایک تیر رہتا تھا زیرو خالی اس کیا لکھا رہتا تھا خالی کچھ نہیں اور ایک پہ لکھا رہتا تھا افال یعنی ڈو اٹ